بے شک کافر ہوئے وہ جنوہیں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمہ والوں کو اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت اسمانوہیں اورزم اور ان کے درمان کی جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے